ادنا خدمت الحمدللہ حضرت سید صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں رسالے مطالعہ کرنے کا شرف حاصل ہوا اور حقیقت یہ ہے کہ بہت فائدہ ہوا حالانکہ تفسیر کے طالب علم کے طور پر ان رسالوں میں بظاہر کوئی نئی بات نظر نہیں آئی تقریباً وہی کچھ تھا جو عرصے سے پڑھتے پڑھاتے چلے آ رہے ہیں مگر حضرت سید صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قوتِ تاثیر نے یہاں بھی اپنا رنگ دکھایا اور یوں محسوس ہوا کہ پہلی بار ایسی تفسیر اور نماز کا ایسا طریقہ پڑھ رہے ہیں چنانچہ دل میں دائیہ پیدا ہوا کہ ان مؤثر اور ایمان افروز تحفوں کو آسان الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچایا جائے حضرت سید صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو قلبی تعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نصیب فرمایا ہے اس کا بھی تقاضہ تھا کہ آپ کے کام کی کچھ خدمت کی جائے چنانچہ اسی سلسلے میں ایک ادنا سی خدمت معرفت نامہ کے نام سے حاضر خدمت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور دارائن میں نافع بنائیں اللهم صلِّ على سيِّدنا محمدٍ وعلى آل سيِّدنا محمد وبارِك وسلِّم عليه تسليماً كثيراً كثيراً لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله